فتش بہ علامہ فع التم نادبین وقار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بلر حدیث معذہ دین بھائیو بزرگو اور دوستو آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری معاشرتی اور اجتماعی خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں انہی میں سے ایک ایسی برائی اور ایک ایسی خامی جو کسی بھی معاشرے کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کسی بھی خاندان کے لیے چند افراد کے لیے کسی زہر حلحل اور کسی سم قاتل سے کم نہیں ہے یہ ایسی بیماری ہے جس سے کوئی نہیں بچا ہے نہ علماء کرام نہ محدثین نہ صحابہ تابعین نہ ط تابعین ت حتی کہ انبیاء کرام کی ذات بھی اس سے محفوظ نہیں رہی یہی نہیں بلکہ ظالموں نے اللہ حرب العالمین کو بھی نہیں چھوڑا اور اللہ رب العالمین پر بھی وہ الزام تراشی کی آج کے اس خطبے کا موضوع وہی ہے جو ہر زمانے میں اور اس طریقے سے ظالموں کے ہاں ایک بہت بڑا ہتھیار کے طور پر کسی بھی ملک اور سوسائٹی اور ملت کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا ہے اور وہ ہے افواہ افواہ کیا ہے افواہ کہتے ہیں جھوٹ کو ہر وہ خبر ہر وہ بات جس کا حقیقت سے صحت سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو افواہ کہا جاتا ہے یہ جھوٹی خبر ہوا کرتی ہے یا تو مکمل شروع سے لے کر کے آخر تک پوری کی پوری جھوٹی ہی خبر ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف اور صرف الزام اور بہتان ہوتا ہے یا تو کچھ خبر صحیح ہوتی ہے لیکن اس میں نمک مرچ لگا کر کے اسے زیادہ بڑا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں مثال ہے کہ ایک ہاتھ کا کھیرا ہوتا ہے اور نو ہاتھ کی اس کی بیج ہو جاتی ہے تو اس طریقے کی بھی افواہیں اور غلط خبریں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ہمیشہ سے جب سے انسان کا وجود ہے اسی وقت سے لے کر کے آج تک اس چیز کا بھی وجود ہے اور لوگ اسے کسی بھی شخص کو کسی بھی ملک اور سوسائٹی کو کسی بھی شخص کو گرانے کے لیے اس حربے کو استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر الزام تراشیاں اس کے اوپر جھوٹ کا تومار باندھنا اور جھوٹی خبریں نشر کرنا تاکہ اس کا مقام جو معاشرے میں ملا ہے وہ گر جائے اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے اس کی کوئی حقیقت نہ رہے اور اس طریقے سے معاشرہ بدعمنی کا اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے اس مقصد کے لیے ہمیشہ سے لوگ افواہوں کو پھیلاتے ہیں اور اس طریقے سے افواہوں کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہتے ہیں حالانکہ الزام تراشی جھوٹ بولنا یہ سنگین جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو اس کے سامنے بتانے کے بجائے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا اسے غیبت کہا جاتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے سنگین جرم ہے لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر وہ برائی نہیں ہے وہ اس الزام سے بری اور پاک ہے اس پر صرف تہمت ہے الزام تراشی ہے وہ اس سے سنگین جرم ہو جاتا ہے اسے بہتان کہا جاتا ہے الزام تراشی کہا جاتا ہے اور الزام تراشی کتنے سنگین اور بھیانک بتائے جائے ہیں تاریخ کے اندر کس سے حکومتیں گر گئی ہیں اس سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اور اس سے برائیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے یہ اگر تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ پڑھ کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس افواہوں نے کیا کیا گل کھلایا ہے اور کس طریقے سے امت مسلمہ کو کتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے میں نے بتایا کہ ایسی بیماری ہے اس بیماری سے یا اس برائی سے اللہ ہر برامن کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی ہے کیونکہ افواہ کے معنی ہی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا جھوٹی خبر بیان کرنا کسی پر الزام لگانا وہ چیز اگر اس ذات کے اندر نہیں ہے اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر عام کرنا اسی کو افواہ کہا جاتا ہے ظالموں نے کفار و مشرقین نے یہود و نصارہ نے اللہ حرب العالمین کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ حرب العالمین کے تعلق سے غلط عقیدے اور غلط اور اس طریقے سے الزام تراشی سے کام لیتے ہوئے کتنا زیادہ اللہ حرب العالمین کی ذات پر بہتان بادھا چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اور افواہ کی تاریخ اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آگے میں بڑھتا ہوں اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے ان سیاح کارناموں کو اور ان کے الزام تراشیوں کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی انہوں نے یہودیوں نے کہا وکالت اللہ وکالت نسار المسیحب اللہ یہودیوں نے کہا نز بلّہ ہنستے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نسارا نے کہا کہ عیشا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں قلم بے افواہم یہ ان کی باتیں اپنے منہ کی باتیں ہیں ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وکالت یہودہ مغل اللہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہیں اللہ تعالی بخیل ہے نا اللہ اللہ خرچ نہیں کرتا ہے اللہ کا تنگ ہے اس طریقے سے الزام تراشی کی اللہ حرب العالمین کی داد پر اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ عقیدہ گڑھا و کالت نحن ابناء نسارہ نہبا یہودی و نسارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بنتے ہیں اور جنت ملے گی اگر تو صرف ہمیں ہمیں ملے گی اور کسی کو جنت نہیں ملے گی اس طرح کے دعوے کیے ان یہود و نصارہ نے جن کے ان الزام تراشیوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اور اس طریقے سے لوگوں نے کہا مکہ کے مشرقین نے اللہ پر الزام تراشی کرتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وکالت تخدر رحمان ولدا کہ نعوذ باللہ اللہ حرب العالمی لڑکا بنا لیا ہے یہی نہیں بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ من اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان پر تردید کی اور اللہ رب العالمین نے کہا وہ انہ تعلیٰ جدور متخد اللہ متخد صاحب والا اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کی ذات عظمت والی ہے اللہ رب العالمین نے کسی کو نہ بیوی بنایا نہ عزب اور نہ کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد بنایا والمین نے سورۂ اخلاص اتاری الله عرب العامل فعيا كلام يليد ولام يولد اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اللہ پوری دنیا کا خالق ہے پوری دنیا کا مالک ہے سب اللہ حرب الامین کے بندے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں لہذا الزام تراشیاں اللہ ہر بلامین کی ذات بھی لوگوں نے اس سے محفوظ نہیں رکھا یہ ایسا الزام تھا اولاد کی نسبت اللہ ہر بلامین کی طرف کرنا کہ اللہ فرماتا وقالو التد الرحمان وردا لقد جی تم سید لوگوں نے یہ گڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا لی ہے والقد جی تم سے ندا تم نے بہت بڑی بات کی ہے اتنی بڑی بات کی ہے تقاض السلماوات پر نمین و تنشق العرض وہ تخر الجبا اتنی بڑی بات تم نے اللہ رب العالمین پر کر دی ہے اتنا بڑا الزام تم نے لگا دیا ہے کہ آشمان کا کلیجہ پھٹ جائے وہ تنشق اور زمین ریزا پھٹ جائے وہ تخر الجبالحدیٰ اور پہاڑ ریزا ریزا ہو کر کے گر جائے تم نے اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کی ذات پر کہہ دی ہے کہ نعوذ باللہ والدہ اللہ رب العالمین نے اپنی اولاد بنا رکھا ہے یہ اللہ تعالی کی کوئی اولاد ہے یہ الزام تراشیاں ہیں جسے اللہ رب العالمین کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی ہے اور کسی شاعر نے کتنا ہی خوب اس, اس کی ترجمانی کی ہے واللہی لو شاہب الانسان جبریلو لئیس لما من قال و من قیلو وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر انسان فرشتہ ہو جائے تو بھی وہ انسان لوگوں کی الزام تراشیوں سے قیل و قال سے بہتان سے اور ان پر الزام لگانے سے وہ محفوظ نہیں رہے گا قطقی اقبال مصنفہ تصلا ادارت تری القرآن ترتیلہ لوگوں نے تو اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے یہ ساری باتیں تمہیں قرآن کریم کے اندر ملیں گی قطعیل ان الدن و صاحبہ زور بہتان و تدلیلا یہ بات یہاں تک بات کہہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے یہ اللہ پر زور ہے بہتان ہے یہ گمراہی ہے اللہ پر الزام تراشی ہے فہو فہادہ خالقہ فقی فلوقی فینا بادمہ قیلا جب یہ ان کا قول ہے جب ان کی الزام تراشی سے ان کا اپنا خالق نہیں بچا اللہ کی ذات نہیں بچی تو ہم انسانوں کی کیا حیثیت ہے اگر ہمارے اوپر الزام تراشی کی جائے تو اس سے بڑی تو اس سے بڑی الزام تراشیاں اس ذات پر کی گئی ہیں جو اللہ رب کی ذات ہے تو الزام تراشی سے بہتان تراشی سے کوئی کسی کی ذات محفوظ نہیں رہی ہے نہ اللہ رب برامین کی ذات اور نہ ہی انبیاء کرام کی ذات اللہ رب العالمین نے کرام کے بارے میں فرمایا ہے کزا علی کماط الدین اللہ مجنون۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ہر رسول کے بارے میں انہوں نے ہی کہا وہ جادوگر ہے وہ مجنون ہے اتوا بھی کیا ان لوگوں نے اس کی وصیت کر دی ایک دوسرے کو کہ جب بھی کوئی رسول آئے گا تم یہی الزام لگانا بل ہم قومن تعاون بلکہ یہ سرکش قوم ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انبیاء کرام جس روئے زمین پر اس دھرتی پر سب سے مقدس لوگ ہوتے ہیں سب سے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی بات کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی یہی لوگوں نے محفوظ نہیں رکھا اور انبیاء کرام کے اوپر بھی الزام تراشیاں کی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے مکہ کے مشرقین نے کبھی کہا وہ بیمار ہیں کبھی کہا شاعر ہیں کبھی کہا مجنون ہیں کبھی کہا جادوگر ہیں کبھی اور الزام تراشی کی اللہ رب العالمین نے ان کی ساری الزام تراشیوں کو قران مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت اور نصیحت رہے تو میرے عزیز صاحب کرام نہ اللہ کی ذات محفوظ رہی نہ بیاکرام کی ذات محفوظ رہی حضط ابراہیم علیہ السلات السلام ہیں ان کے بارے میں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے الزام تلاشی کی انہوں نے کہا کہ حضط ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں نسرانیوں نے کہا کہ حض ابراہیم علیہ السلام نسارہ نسرانی ہے حالانکہ حض ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ سے بہت پہلے ہیں یہود و نصارہ تو بعد میں آئے ہیں اور وہ ان کی ذات تو بہت پہلے تھی اس لیے اللہ ہر برامن پرت کرتے فرمایا نہ کانا ابراہیم و یہودین ولا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کان حنیفم مسلمہ حالان لیکن وہ یک شو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کے بات کرنے والے مسلمان تھے حنیفم مسلمہ یک شو ہو کر کے سارے معبودانِ باطلہ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے بات کرنے والے مسلمان تھے کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر جو دین بھیجا ہے وہ دین اسلام ہے تمام نبیوں کا دین ہنستے آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک سب کا دین دین اسلام رہا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہست ابراہیم کے بارے میں ہست موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہست عیص علیہ السلام کے بارے میں اور ان سے پہلے جو بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان تھے کیونکہ جو دین اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا وہ دین اسلام ہے وہ دین توحید ہے اور تمام نبیوں کا دین یہی دین توحید رہا ہے عما اللہ کا بیٹا مانتے علیہ اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تین خداؤں کا تصور تمہارے یہاں پا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تم سے پہلے کہیں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے توحید پرست تھے توحید پر قائم تھے توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کے یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی انبیاء کرام کی ذات مبارکہ بھی لوگوں کی الزام تراشیوں سے نہیں بچی یہ ہستے یوسف علیہ السلام ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت اتاری ہے جس سورت کا نام سورہ یوسف ہے وہ ابن الکریم ہے ابن الکریم ہے ابر الکریم ہے خود نبی ہے والد بھی نبی ہیں دادا بھی نبی ہے پر دادا بھی نبی ہے سب کے سب نبی ہے مقدس خاندان ہے خاندان کے اندر تربیت ہو رہی ہے پرورش ہو رہی ہے لیکن عزیز مشر نے کیا کیا ان کے اوپر الزام تراشی کی زنا کے الزام لگایا تہمت لگائی گئی ان کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس الزام سے بری کیا اور جب حق ہو گیا تو عزیز مصر کی بیوی نے برملا اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے ان پر الزام لگایا تھا ان کی ذات پاک ہے اور اس طریقے سے حضرت عیسب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے داغ بنایا آپ پاک تھے پاکیزہ تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی تربیت ہوتی تھی انبیاء کرام کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا اتنا بڑا الزام تلاشی ان کی ذات پر کی گئی تو یہ حسب علیہ السلام کی ذات بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے سات بندوں کو اللہ اربر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہی میں سے وہ بندہ ہوگا جس بندے کو جس شخص کو کوئی حسب و نسب والی کوئی خوبصورت عورت دعوت زنا دے گی لیکن وہ کہے گاف گا اللہ مجھے اللہ براہین کا خوف ہے تنہائی ہے کوئی نہیں ہے اللہ کا خوف دل کے اندر موجود ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے, اس منکر سے اور اس برائی سے وہ بعض آ جاتا ہے اللہ ابراہین قیامت کے دن اسے اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا تو حسط عیسو علیہ السلام کو بھی لوگوں نے محفوظ ب... نہیں بخشا اور اس طریقے سے ان پر بھی الزام تراشیاں کی اس طریقے سے انبیاء کرام کی ایک تاریخ ہے کہ ان کے اوپر لوگوں نے بہتان تراشیاں کی مختلف کے الزامات نوازے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کی گئی نہ مرد ہے نہ الزامات لوگوں نے لگائے اور نہ جانے کیا, کیا کیا یہودیوں نے اور اس طریقے سے دشمنان اسلام نے اور اس طریقے سے ظالموں اور کافروں نے سب سے مقدس گروہ ہوتا ہے اس دنیا میں اس کائنات میں ان کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا اور اس طریقے سے ان کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے الزام تراشی کی اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جریز رحمتہ اللہ علیہ کے ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ اللہ کے نئے بندے تھے نماز پڑھتے تھے ان کی ماں ان کے پاس آئی اور ان کو بلایا لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے اپنی ماں کا جواب نہ دے سکے واپس چلی جاتی ہیں دوسرے دن آتی ہیں دوسرے دن بھی ان کو بلایا نماز میں مصروف تھے یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی نفری نماز تھی اس کے اندر مصروف تھے انہوں نے کہا کہ اللہ میں کیا کروں ایک تو تیرے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں دوسری طرف میری ماں مجھے بلا رہی میں کیا کروں انہوں نے جواب دوسرے دن بھی نہیں دیا تیسرے بھی جس دن جواب نہیں دیا اسی وقت آتی ہیں جس جس وقت وہ نماز میں مصروب رہتے ہیں سی بخاری کے حدیث سے تو انہوں نے بد دعا کر دی کہ اللہ اربرامین اس وقت تک اسے وفات نہ دینا جب تک کس کی دنیا کے اندر بدنامی نہ ہو جائے انہیں کے علاقے میں ایک جانیہ اور خواہشہ عورت رہا کرتی تھی اس نے حسط جریج کو دعوت دی حت جریج رحمتہ اللہ علیہ نے انکار کیا اور کہا کہ یہ یہ منکر ہے اور میں اس کام کو ہرگز نہیں کر سکتا اسی جہاں جریش کی کاکٹیا تھا اور جہاں ان جہاں وہ رہا کرتے تھے چھوٹا سا گھرودا گھر تھا اسی کے پاس ایک چرواہ رہا کرتا تھا جو ان کے پاس آیا جاتا تھا اس چرواہے کو اس نے دعوت دی چرواہے نے زنا کیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس عورت نے عام کر دیا لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے تمہاری شادی تو نہیں ہوئی یہ کس کی اولاد ہے کہا کہ یہ جریش کی اولاد ہے جریش اسنے نیک تھے اسنے متقی اور پرہیزگار تھے لیکن جھیلنی پڑی ان پر الزام تلاشی کی گئی اور اس طریقے سے جب بہت زیادہ بات ہو گئی ہفتے جریز کے گھر کو جا کر کے ان کی کٹیا کو اور جہاں وہ رہا کرتے تھے لوگوں نے ڈھا دیا لوگوں نے پوچھا کہا کتنا بڑا جرم کر کے عورت سے جنا کر کے ناجائز اولاد پیدا کر کے تو پوچھتا ہے کہ تیرا جرم کیا ہے ان کی کٹیا کو گرا دیا گیا لیکن ہفتے جریج نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لاؤ اس بچے کو حاضر کیا گیا انہوں نے دو رکعت پڑھی اور پوچھا پیٹ میں انگلی ماری کہا بٹ بیٹا تیرا باپ کون ہے اس نے کہا کہ میرا باپ نہ چرواہا ہے اللہ رب العالمین حق کو ظاہر کر دیا۔ جو الزام تراشی کی گئی تھی وہ الزام کی حیثیت ایک پانی کے بلبلے کی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے پانی کے بلبلے کو دوام نہیں ہوتا ہمیشہ نہیں ہوتی اس طریقے سے الزام تراشوں کی حقیقت نہیں ہوتی ایک وقت آتا ہے ایک دن آتا ہے کہ الزام تراشی خسوخاشا کی طریقے سے بہ جاتا ہے اور حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی ہے حق واضح ہو جاتا ہے۔ اور باطل بہ جاتا ہے۔ تو شری کے صلی اللہ رب العالمین نے حتے جریش کے پاس فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس بچے کو شیر خار بچے کو ابھی پیدائش ہوئی ہے چند دن گزرے ہیں ایک نیک اور ایک عابد اور ایک متقی کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے بچے کو زبان عطا کی قوت گواہ عطا کی اور اس نے بولا کہ میرا باپ یہ نہیں میرا باپ فلا ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو تمہارے اس سومے اور کوٹھیے کو ہم سونے کا بنا دیتے انہوں نے گھر کی ضرورت نہیں ہے جیسے میرا کٹیا تھا اس کو اسی حالت میں اٹھا دو کوئی نہیں بچ سکا ان پر بھی افواہیں لوگوں کے تعلق سے حکومتوں کے تعلق سے افراد کے تعلق سے تنظیموں کے تعلق سے جماعت کے تعلق سے یہ ہمیشہ سے رہی ہے خاندان میں گھر میں باپ کے اندر بیٹے کے اندر اولاد میں بیوی میں شوہر میں جو معاشرہ ہے معاشرے کا جو بھی فرد ہے آج اس فرد کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے اپنے اپنے سوسائٹی میں اپنے اپنے علاقے میں یا ہمارا جو, جو, جو, جو, جو ہمارے جو پہچان کے لوگ ہیں جو ہمارا حلق تعارف ہے اس میں جہاں بھی دیکھیں گے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی یہ چیز آپ کو ہمیشہ سے نظر آئے گی تو الغاز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افواہ سے کوئی نہیں بچا ہے اور ہمیشہ افواہ ایک ہتھیار کے طور پر لوگ اسے استعمال کرتے رہے ہیں. اور ایک ایسا واقعہ جس نے پوری امت مسلمہ کو جھجھو کر کے رکھ دیا جس نے خاندان نبوت کو اس واقعے کے پیچھے نبوت کو تباہ و برباد کرنے کی ایک ایسی سازش گئی تھی میرے بھائیوں گنا نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے ہنست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کی ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقہ ہیں صدیق ہیں ان کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا اور منافقین نے کیونکہ ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خاتون ہیں جنہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہنست عائشہ کی فضیلت وہی ہے تمام عورتوں پر جس طریقے سرید کھانے کی فضیلت تمام خانوں پر ہے بڑی فضیلتیں ہیں ہست عائشہ صدیقی کائنات رضی اللہ تعالان حکہ لوگوں کو یہ کھٹکا لوگوں کی چیز پسند نہیں آئی لوگوں نے است عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی واقعہ یہ ہے جیسا کہ سیرت کے اندر اور تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بڑی لمبی روایت ہے جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ واقعہ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے یہ سن پانچ میں حجرت کے پانچ میں سال کا یہ واقعہ ہے غزوہ بن المستلق ایک غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, ایک قبیلہ جس کا نام تھا بنق انہوں نے جب آپ کو خبر پہنچی کہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا سات سو صحابہ کو لے کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور اسی جنگ کے اندر اسی جنگ کے اندر ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوئی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ جنگ پر نکلتے تھے تو قرآن دازی کرتے تھے اور جس خاتون کا اور آپ کی جس زعود متحرہ کا نام نکلتا تھا اسے اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے اس جنگ کے اندر ہست عائشہ صدیقی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور جب جنگ سے کامیابی کے بعد فتح کے بعد واپس آ تھے مدینہ سے کچھ دوری پر آپ نے دیا رات کا موسم تھا اور ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی اس کے بعد باہر سے جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سارا قافلہ کوچ کر چکا ہے کوئی نہیں ہے اور آنے کے بعد ان اور جو ہے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ ان کو جو جن کو جو ہار ملا تھا ان کے کسی بہن نے دیا تھا وہ ہر غائب ہے وہ فوراً دوڑتی ہوئی اسی جگہ پر جاتی ہیں جہاں وہ قدا کے لیے باہر تشریف لے گئی تھی واپس آ کر کے دیکھتی ہیں سارا قافلہ کوچ کر چکا کوئی باقی نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ جانے کے بعد وہی لیٹ جاتی ہیں نیند آ جاتی ہے ایک صحابی جن کا نام شفان المعطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بوڑھے صحابی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جاتے تھے تو لوگوں کی باریاں متعین کر دیا کرتے تھے ان کی باری جب قافلہ گزر جائے گا تم سب سے آخر میں آنا کہ ہو سکتا کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو کوئی آبی باقی بچا ہو تم ان کو لے کر کے آنا اس طریقے صفان بن معطل جو عمر دراز تھے تجربہ کار تھے جہادی دا تھے سندسیدہ تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متائر کر دیا تھا کہ جب قافلہ کوش کر جائے گا اس کے بعد تم آنا حتے صفان بن معطل رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں حتا عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے. وہ کہتی کہ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا میں آپ کے اونٹ پر بیٹھ گئی اور حضرت صفان بن معطل رضی اللہ عن ہوں اس, نکی... اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آپ کو قافلے کا کی طرف روانہ ہو گئے ابھی مدینے کے اندر قافلہ نہیں پہنچا تھا مدینے سے کچھ دوری پر قافلہ تھا یہ دوپہر کا وقت ہے دوپہر کے وقت وہاں پر وہ فستے صفان بن معطل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کو لے کر کے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد منافقوں نے دیکھا کہ یہ رات کہاں تھی اور اس طریقے سے الزام تلاشی کر دی اور کہا کہ شفان معطل کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں رات گزارا اتنی بڑی بات کی اتنی بڑی بات کی میرے بھائیوں کیونکہ یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوز متحرہ تھی صدیق صدیق کائنات کی بیٹی صدیق کائنات تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں تھی ان کی عزت اس لیے تار تار کی گئی تاکہ خاندان نبوت کے اوپر ایسا داغ لگا دیا جائے کہ اس داغ میں آ کر کے آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت اور کی اور کی خصو سے یہ ان کا مقصد تھا اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک مہینے تک میں جب آئی واپس تو میں بیمار پڑ گئی میں بیمار پڑ گئی اللہ کے سور میرے پاس آتے تھے مجھے سلام چلے جاتے مجھ سے حال چال نہیں پوچھتے تھے مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ کی کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ کی کیا ہو رہا ہے مجھے کسی چیز کی خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کے لیکن اس طرح میں ضرور جانتی تھی کہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آتے تھے پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے اور بڑے پیار سے پیش آتے تھے حال چال پوچھتے تھے بیٹھتے تھے اور اسے شفقت کی باتیں کرتے تھے لیکن کچھ دنوں میں دیکھ, دیکھ رہی تھی کہ باتیں ہیں سلام کر کے چلے جاتے ہیں اور کچھ نہیں پوچھتے کہ کی کیا حال ہے تو مجھے ڈاؤٹ ہوا مجھے کچھ شک ہوا کہ کچھ ماجرا الٹا ہی ہے اسی دوران ایک مہینہ گزر گیا میں بیمار ہو گئی مجھے کسی چیز کی خبر نہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں آپ نے ماں باپ کے پاس لی جاتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی اور جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے عائشہ مجھے تمہارے تعلق سے یہ بات پہنچی ہے اگر تم پاک دامن ہو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پاک دامنی کا اظہار کرے گا اور اللہ ابرامن تمہاری پاک, پاک دامنی کو ثابت کرے گا اور اگر تم سے کوئی چیز ہو گئی ہے تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو کیونکہ اللہ رب الامن تواب الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے اور جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسے بخاری کے حدیث ہے حضرت کیا آشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا صبح نہ کہا جمیل انہوں نے کچھ نہیں کہا کہاگر میں کہوں گی کہ میرے پر الزام ہے تم لوگ میری تصدیق نہیں کرو گے کہ کہو گے تم جھوٹھی اور اگر میں یہ کہوں گا عزملہ مجھ سے یہ بات سرد ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں میں پاک ہوں اور اس طرح کا کوئی وسوسا بھی میرے دل کے اندر نہیں آیا میں وہی کہوں گی جو ہست یوسف کے والد نے کہا تھا ہنس یعقوب نے جب ان کو خبر دی گئی کہ تمہارے ان کے بیٹے کے تعلق سے صبر ان جمیل اللہ المستعین کہ میں صبر جمیل کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا یہ کہہ کر کے ہنس عائشہ دلہ تعانہ ہاں, اپنے ماں باپ کے چلے پاس چل جاتی ہیں ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا اللہ رب العالمین نے سورے نور کے در 10 ایتیں اتاری. ان کی پاک دامنی پر ان کی اطہارت پر قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور جو جن لوگوں نے ان پر الزام تراشی کی تھی اللہ رب العالمین نے ان کے ان کے جرم کو پاش پاش کیا اور لوگوں کے سامنے واضہ کر دیا اور اسی طریقے 10 ایتیں اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالی کی پاک دامنی پر سور نور کے اندر اتاری ہیں اور اللہ رب العالمین فرمایا یہ الزام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ جھوٹی بات تھی جن لوگوں نے الزام لگایا ان کے اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے پوری 10 رب اللہ کی پاک پاکدامی پر اتاری جب آج اتری اتاری گئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے آپ تعریف کر دیں اور جو ہے ان کا شکریہ ادا کر دیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی پاک پاکدامنی کی ہے قربان جائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر ان کی توحید پر اللہ پر توکل کا ان کا جو درجہ تھا میرے بھائیوں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی تعریف کیوں کروں اللہ رب العالمین نے مجھے آسمان سے میری برات نادر فرمائی ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ رب العالمین کی میں تعریف کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقام بخشا ہے میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے نبی کو خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ حس عائشہ پاک ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے میرا اتنا مقام مرتبہ میری اتنی قدر و منزلت کہ اللہ رب العالمین نے کہ قران مجید میں میرے تعلق صلی اللہ رب العالمین نے ایتیں اتاری ہیں مجھے پاک کیا اور جو مجرمین تھے اللہ نے ان کے پردے کو فاش فاش کر دیا ہے تو اس طریقے سے میرے بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی لوگوں نے الزام لگایا اور اس طریقے سے ان کی بھی ذات کو نہیں بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متطہرہ ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کی پاک دامنی فرمائی ہے اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ ہیں کہ اگر آج کوئی حضرت کے تعلق سے یہ یاقین رکھے کہ وہ زانیہ تھی ان سے زنا کا سرزد ہوا تھا اس بات پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کا وہ اللہ پر الزام لگانے والا ہے وہ اللہ کو جھوٹا کہنے والا ہے قران کی تکذیب کرنے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قران کریم کی آپ کی برات نازل فرمائی اور کہا یہ ان پر جھوٹا الزام تھا اور اگر کوئی جھوٹے الزام کی صداقت کرتا ہے اسے سچ مانتا ہے اور کہتا کہ وہ وہ قول صحیح تھا اور الزام کو حقیقت سے تسلیم کرتا ہے انہوں نے بعد بیان کی ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا کسی بھی مسلمان کے اختلاپ و رسم معاملے میں کہ اگر کوئی آج یہ بھی کہے حضرت عائشہ کے تعلق سے کہ وہ زانیہ تھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو کیونکہ وہ قران کا منکر ہے اللہ کا منکر ہے حدیثوں کا منکر ہے اللہ رب العالمین کی برات ران نے فرمائی اس کا انکار کرنے والا ہے لہذا ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو است عائشہ پر الزام لگائے آج اروافض دشمنان صحابہ دشمنان اسلام آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پر الزام تراشی کرتے ہیں انہیں زانیہ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی ہر مہینے شریف ہند میں ہست عائشہ کی لاش کو نکالا جائے گا بقیش ہے اور لوگوں کے سامنے ان کی لاش کو جو رجب کیا جائے گا کیونکہ نوز بلّہ ہست عائشہ نے ذنا کیا تھا اور جنا کرنے کی سزا شریعت کے اندر رزم ہے وہ شادی شدہ تھی ان پر زنا کیزام ان سے جنا صادر ہوا ان پر رجب نہیں کیا گیا اس لیے ہم ان پر رجم کریں گے اللہ کی آیت کو اللہ کی حد کو نافذ کریں گے یہ رافظیوں کا دشمنان صحابہ کا دشمنان اسلام کا اگر کسی کے عقیدہ ہو میرے بھائیو ہو کیا مسلمان ہو سکتا ہے ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو صحابہ کے بارے میں تمام ہماری ماں پر کوئی الزام لگائے، ہماری بیٹی پر کوئی الزام لگائے ہماری بیوی پر کوئی الزام لگائے ہماری بہن پر کوئی الزام لگائے, کوئی الزام لگائے، تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا آج دنیا میں کروڑا کروڑ مسلمان ہیں ان کی ماں کے اوپر الزام تلاشی کی جاتی ہے اور اس طریقے سے کھلے عام اس عقیدے کے کیا جاتا ہے اور اس الزام تراشی کو کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہاں ہے مسلمانوں کی خیریت کہاں ہے مسلمانوں کی بہادری کہاں ہے ان کی شجاعت آج لوگ انہیں سرٹیفکر دیتے ہیں پکے سچے مسلمان ہونے کا یہ تمہارے ایمان میں خلل ہے تمہارے ایمان کے اندر کمزوری ہے کہ تم ایسے دشمنان کو ایسے قرآن کے منکر کو اور ایسے صحابہ کلام کے دشمنوں کو تم سرٹیفکر دیتے ہو سچے اسلام کا ان کی حکومتوں کو ماڈل حکومت سمجھتے ہو اور ان کی حکومتوں کو مسلمانوں کے لیے نمائندہ حکومت سمجھتے ہو یہ سب تمہارے ایمان کی کمزوری یہ یہ خلل ہے تمہارے ایمان کی پستی ہے یہ تمہاری بزدلی ہے اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے آج یہ صورتحال ہے میرے بھائیو تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم خاتون اتنی عظیم صحابیہ اتنے اونچے مقام پر اتنے بڑے مرتبے پر ان کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا ان کے اوپر بھی لوگوں نے الزام تراشی کی اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے ذات عائشہ کو ب نقاب کیا اور قیامت تک کے کو اللہ رب نے پاک قرار دیا اور کہا کہ اس الزام سے پاک ہیں اس الزام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حریکے سے میرے بھائیوں اگر صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایک لمبی تاریخ ملے گی ایک, ایک سے ایک واقعہ آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے فعائیں پھیلا پھلا کر کے کس حریکے سے مسلمانوں کو بدنام کیا خاندائی نبوت کو بدنام کیا اور کس حریکے سے لوگوں نے فعائیں پھیلائیں اور ایک واقعہ میں اور بیان کر دوں انہیں دو واقعے کی بنا پر یہ واقعہ شہ رضی اللہ پر تلاشی کی گئی آج اس واقعے کی بنا پر باقاعدہ فرقہ روافظ ہیں جو آج بھی ان کاشہ رضی اللہ تعالیٰ الزام لگایا گیا وہ الزام سچا تھا دوسرا جو واقعہ میرے بھائیو جس واقع نے جن افواہوں نے خلیفہ راشد ذن اور حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی وہ عظیم خلیف راشد جن کے بارے میں آرمی نے فرمایا تھا ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ دو مرتبہ فرمایا کہا کہ آج کے بعد تم جو بھی کرو گے تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا جب انہوں نے غزے تبو کے موقع پر پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا پورے جنگ کی تیاری اپنے ذمے لے لی اور کہا کہ سارا خرچ میں برداشت کرتا ہوں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جب مدینہ کے لوگوں کو پانی پینا گناہ کر دیا گیا ہوتیوں کی طرف سے وہی آدمی کھڑا ہوتا ہے جس نے مدینہ کی کنئوں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے پانی کو وقف کر دیا وہی حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ضن العین کہا جاتا ہے جن کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دو بیٹیوں کی شادی کر دی تھی اور کہا تھا جب دوسری بیٹی کو فاتھ ہو کہ اگر اگر ہمارے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کی بھی شادی میں تمہارے ساتھ کر دیتا یہ عثمان رضی اللہ عنہ, یہ خلیفے راشد جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کو بھی میرے بھائیوں بلوائیوں نے دہشت گردوں نے اور اس طریقے سے جو فتنہ پروروں نے اور اس طریقے سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان لوگوں نے اوپر اقدام تراشیاں کی اور اقدام تراشیاں اس قدر کی میرے بھائیوں کہ ان کی حکومت جائی ان کو حکومت سے خلافت سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو قتل کیا گیا اور ایک شخص جو آج رافضیت کا بانی ہے عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور جو اس نے عقیدے بنائے تھے ہتھی علی کے تعلق سے آج بھی وہ عقیدہ رافضیوں کا پا جاتا ہے یا ان کا جد امجد ہے یا ان کا بانی ہے اس لیے یہودیت اور رافضیت اور شعت دونوں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں دونوں ایک دوسرے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اس لیے آپ ہمیشہ سے دیکھیے یہودی اور رافضی ان دونوں کا ہمیشہ سے ہمیشہ سے گہرا تعلق رہا ہے دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے یہ پوری تاریخ ہے کیونکہ رافضیت وجود ملانے والا رافضیت جس پیڑ سے دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے وہ یہودیت کے بیٹ ہے یہودیت سے اور نکلی ہوئی ہے عبداللہ بن صبا یہودی تھا یمن کا رہنے والا تھا اس نے اسلام کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اس نے وہ سارے عقیدے گढ़े جو حتیس علیہ السلام کے بارے میں یو بن نون کے بارے میں نصاریانوں کا تھا وہ سارا عقیدہ علی کے بارے میں گढ़ा اور لوگوں کے کیا اور حتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ پر بے شمار لگائے یہ الزام لگایا گیا غزو سے بھاگ گئے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا مال اپنے خاندان کے اندر پورا مال تقسیم کر رہے ہیں اور مال بیت المال کو قدہانہ اپنے خاندان کے لوگوں پر کھول دیا ہے حالانکہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ کر کوئی مالدار تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان سے کوئی مال مالدار صحابہ کی تاریخ میں نہیں کوئی پایا ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کا قافلہ اونٹ کا چلتا تھا جہاں جہاں تک نگاہ تھی وہاں تک ان کے اونٹ نظر آتے تھے ان کے گھوڑے نظر آتے تھے اتنا اللہ کو مال دے دیا تھا کہ انہوں نے اپنا کے سر کے زمانے میں اپنے مال کا دروازہ کھول دیا تھا اسلام کے شاد کے لیے جنگوں کے لیے آج اسی صحابی کے اوپر الزام تراشیاں کی گئی المال کے اندر خرد برد کیا مال کھا لیا اپنے لوگوں کو دے دیا اپنے لوگوں کو منصب دیا ایسی الزام تراشیاں تھی میرے بھائیوں مکہ میں مصر سے اور یمن سے بسرا سے اور کوفا سے اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے اور دو لوگ تیار ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلاوت کو گرانے کے لیے ذلہجہ کی آر تاریخ ہے ذلہجہ کی آر تاریخ ہے سن پیتیس جی کا واقعی زمانہ ہے لوگ حج کرنے کے لئے نکل رہے ہیں اور یا لوگ حج سے واپس آگئے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے مکہ کا کرتے ہیں اور جا کر کے دیکھا کہ حاجی لوگ ابھی سم مکہ کے اندر ہیں اور اس طریقے سے ابھی اپنے پرے گھروں کو واپس رہی ہوئے سارے کے سارے لوگ انہوں نے جا کر کے ہستے ہفتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کیا اور جلحا کی آٹھ تاریخ کو 18 تاریخ کو سن پینتیس کا دم کا سال تھا ان کو میرے ساتھیوں ان کو شہید کر دیا وہ قرآن کریم کی شرح بکرا کی تلاوت کر رہے تھے فصیح فی کام اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیموں کے لیے کافی ہے اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے یہ لفظ ان کے مبارک سے نکلا کہ کسی نا ہمجار نے ان کے اوپر زوردار حملہ کیا اور اس طریقے سے ان کو قدر کر دیا اور اس طریقے سے خون کے فوارے اس قرآن کے اوپر قرآن کے شفاف کے پر ہمیشہ کے لیے اور یہ ہستمان کی تار تار کیا جائے گا, اس قمیص کو پھالا جائے گا اور اس طریقے سے تم نہ اتارنا اور اس طریقے سے ظلمانہ طور پر ہست عثمان کنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا پچاس دنوں تک ان کا محاصرہ کیا گیا اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا تو میرے بھائیوں یہ ان کی خلاوت گری یہ بھی ان کے اوپر الزامات تلاشیوں کی بنا پر افواہوں کی بنا پر ان کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر افواہ پھیلائے گی لوگوں نے تحقیق نہیں کی لوگوں نے سبوت سے کام نہیں لیا افواہوں میں آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ان کی ساری الزام تلاشیوں کو حقیقت سمجھا اور کہا کہ ان کی بات سچی ہے اور یہ سارے الزامات ان کے اوپر لوگوں نے لگائے لیکن یہ مغفور تھے میرے بھائیوں ما اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس طریقے سے کے جو ہے دس صحابہ جن کے لیے نبی نے سنائی تھی میں سے ہنسے عثمان غنی رضی اللہ بھی کی اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان غنی رضی اللہ کو کا جام دینا پڑا یہ کس کا نتیجہ تھا یہ افواہ کا, نتیجہ تھا؟ تراشیوں کا, نتیجہ تھا؟ تو کا نتیجہ تھا جو ان کو پر لگایا گیا تو ہر زمانے میرے بھائی دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے جو نہیں چاہتے دنیا کے اندر خیر پھیلے دنیا کے اندر بھلائی آم ہو دنیا کے اندر توحید عام ہو دنیا اندر جو ہے یہ خیر کے کام پھیلیں جو نہیں چاہتے وہ ایسے لوگوں پر ہمیشہ سردام تلاشی کرتے رہے ہیں جب اللہ کی ذات محفوظ نہیں رہی انبیاء کی ذات محفوظ نہیں رہی صحابہ کی ذات محفوظ نہیں رہی تو ہم میں سے عام لوگوں کی ذات کیسے محفوظ ہو سکتی ہے اور بھی واقعات میرے بھائی انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر میں کچھ اور واقعات بتا کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ایسے موقع پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کیونکہ آج میرے بھائیوں اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے اسکول ہے مدرسہ ہے تنظیم ہے چند افراد ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف الزام تلاشیاں افواہیں فنا ایسا کرتا ہے فلاں نے ایسا کیا یہ سارے کے سارے ان کا تعلق میرے بھائیوں افواہوں سے رہتا ہے ان کا مقصد یہ رہتا ہے کہ جو یہ جو چیز ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے اس لیے اگلے خطبے میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ایسی خبریں آپ تک پہنچے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ہمیں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں حقیقت پسند بنائے اللہ اور براہین ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے اللہ ربراہین حق کہنے کی توفیق دے جب تک دنیا میں زندہ رکھ کے حق پر قائم رکھے دین اسلام پر قائم رکھے دین توحید پر قائم رکھے اور جو ہماری وقات ہو ہماری زبان سے اللہ براہین کل میں توحید کو جاری فرمائے کے بعد اللہ رب الامین ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نشیف رم امین بار کلک فلقان و نافانی بلایا تو ذکل حکیم انتارا جواد الکریم الکمبر